سامعین کرام پچھلی نشست میں ختم ہوئی تھی سورہ محمد اور اب آغاز ہوتا ہے سورہ الفتح کا تو سورت الفتح ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں انتیس اور رکوع ہیں چار تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہر الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دیستقیم تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سرات مستقیم کی ہدایت دے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چودہ سو کے قریب صحابہ عمرے کے نیت سے مکہ تشریف لے گئے لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ اور وسائع قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی جس پر آپ نے صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے یہ افواہ غلط نکلی تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کرنی نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت نہ پسند کرتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رستے میں یہ صورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اسی لیے باد صحابہ کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کی بابت فرمایا آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے ماول صحیح البخاری حدیث نمبر 4177 پھر اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ نے اپنے فہم و اجتہاد سے کیے لیکن اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا جیسے عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ ابصاء کا نزول ہوا یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں لیکن آپ کی شان ارفا کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے فرا میں لامے تعلیم کے لیے ہے یعنی یہ فتح مبین ان ان تینوں یا ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں اور یہ مغفرت جنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ کے اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات کفار سیاحت ہیں پھر اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو یا فتح و غلبہ عطا کر کے اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر استقامت یہی اتمام نعمت ہے بحال فتح قدیر پھر یعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے ہدایت کے اعلی ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے یعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللَّهُ نصرًا اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے هو وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تمانینت و تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے سیئیات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئیاتہم وکان ذلك عند اللہ فوزا عظیما یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے وريه الله كه ها بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وغضب ولعنهم وأعد لهم وساءت مصيرا اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں بری گردش انہیں پر ہے اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور اس نے ان کے لئے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس اضطراب کے یعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائطِ صلح کی وجہ سے لاحق ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی جس سے ان کے دلوں کو اطمینان سکون اور مزید ایمان حاصل ہوا یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی لشکر مثلا فرشتوں سے کفار کو ہلاک کروا دے لیکن اس نے اپنی حکمت بالغا کے تحت ایسا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا حکم دیا اسی لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اسی طرح دیگر ذی شوکت و قوت لشکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنوں اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے وہ اپنے پیغمبر اور اپنے دین کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لشکر سے لے سکتا ہے بہوالے تفسیر بن کثیر وایسر تفاثیر پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سور فتح کا ابتدائی حصہ سنا لیا افیق علیہ اللہ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو مبارک ہو ہمارے لیے کیا ہے جس پر اللہ نے آیت لیود نازل فرما دی بوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بہتر بعض کہتے ہیں کہ یہ لیز دیدو یا کے متعلق ہے پھر یعنی اللہ کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا بحوال ابن کثیر پھر یعنی یہ جس گردش عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں وہ تو انہی کا مقدر بننے والی ہے پھر یہاں اسے منافقین اور کفار کے ضمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُونِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور تم صبح و شام اور تم صبح اور شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو ان دین یوبہ اللہ عدال فوق <تصفيق> عید انہ دہ دین فن على خف ومن اوفا بما عاهد اجر بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے پھر جس نے عہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرے گا اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو انقریب قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا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 دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا ہے ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے کوئی بھی نہیں بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو بل ذلك في قنوبكم ظن السوء قوماً بورا بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و عیال کی طرف ہرگز نہیں پلٹیں گے اور یہ بات تمہارے دنوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی اور تم نے برا گمان کیا تھا اور تم لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ بیات دراصل اللہ ہی کی ہے کیونکہ اسی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے سور توبہ آیت نمبر 111 سو یہ اسی طرح ہے جیسے رسول فقلّہ سور نسا آیت نمبر اسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے پھر اللہ کا ہاتھ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے حاضر ہے ان کی باتیں سن اور ان کی جگہ دیکھ رہا ہے اور ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے آیت سے وہی بیاتِ رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے ہدی بیا میں موجود چودہ یا پندرہ سو مسلمانوں سے لی تھی پھر نہ یا نکھ سن مطلب عہد شکنی سے مراد یہاں بیات کا توڑ دینا یعنی عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے یعنی جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا پھر کہ وہ اللہ کے رسول کی مدد کرے گا ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرما دے پھر اس سے مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلے غفار مزینہ جوینہ اسلم اشجع اور دو مراد ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد جس کی تفصیل آگے آئے گی عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی تو مذکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کی بابت فرما رہا ہے کہ یہ تجھ سے مشغولیتوں مشغولیتوں کا عذر پیش کر کے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے پھر یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور اندیش موت کی وجہ سے تھا پھر یعنی اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایسا نہ کرنے دے پھر یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہیے یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے یہ دراصل مذکورہ متخلفین مطلب پیچھے رہ جانے والوں کا رد ہے جنہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع یا منافع سے بہراور ہوں گے حالانکہ نفع و ضرر کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر یعنی تمہیں تمہارے عملوں کی پوری جزا دے گا پھر اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا یہ وہی پہلا گمان ہے تکرار تاکید کے لیے ہے پھر بورا یا بورن بائر کی جمع ہے ہلاک ہونے والا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو آخرت میں تو بچ کر نہیں جا سکتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھگتنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لئے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے قُلْ لَا تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُونُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ان قریب جب تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی چھوٹ مطلب اجازت دیجئے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مطلب وعدہ بدل دیں کہہ دیجیے ہم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے پھر وہ یقینا کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں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 آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا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 جہاد سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جو شخص حق سے پھرے گا تو وہ اسے نہایت دردناک عذاب دے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں متخلفین کے لیے توبہ و عنابت اللّہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے پھر اس میں غزو خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے چنانچہ ہدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ متخلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا جسے منظور نہیں کیا گیا آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں پھر اس اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا خیبر کی غنیمت کا اہل ہدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے منافقین اس میں شریک ہو کر اللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے پھر یہ نفی بیمانہ نہیں ہے یعنی تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے پھر یعنی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے شریک نہ ہوں پھر یعنی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر اس جنگجو قوم کی تائین میں اختلاف ہے بعض مفسرین اس سے عرب کی ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں مثلا حوازن یا ثقیف جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی یا مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی و عیسائی مراد لیے ہیں ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب ایک جنگجو قوم سے مقابلہ کے لیے یا مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی پھر یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے پھر دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت پھر یعنی جس طرح ہدیبیاں کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے پھر بصارت سے محرومی اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مستثنی کر دیا گیا ہر کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ عارضی عذر ہیں جب تک وہ واقعی بیمار ہیں شرکتِ جہاد سے مستثنا ہے بیماری دور ہوتے ہی وہ حکم جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وَََََََََََل وصحبى اجمعین